من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت سمود بطغواها إذ انبعت أشقاها فقال له ولله ناقة الله وسطياها ربهم ولا صدق اللہ اس سورت کے شروع میں اللہ نے چند چیزوں کی قسم کھائی اس کے بعد فرمایا قد افلا من دستاحا من دس وہ شخص کامیاب کام ہو گیا وہ شخص ناکام ہوا جس نے نفس کو مٹی میں ملا دیا منظر وہ شخص ہو گیا جس نے اپنا تزکیا آپ کا مانا پاک صاف کر لیا باطن کو بھی پاک کیا ظاہر کو بھی پاک کیا باطن کی مراد کی پاکیزگی سے مراد انسان کا دل پاک دماغ پاک کفر سے شیخ سے نفاق سے پھر انسان کا جسم مکان پاک ہو ماحول پاکیزہ ہو مال پاک ہو یہ حلال مال کمائے پاک طیب مال کمائے اور اس کو کھائے تو تصیا میں ہر قسم کی پاکیزگی آ جاتی ہے تو جس نے اپنے آپ کو پاٹ صاف हुआ کریم کے اندر بہت ساری مثالیں بیان کی جاتی ہے اور مثالیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ فرماتے ہیں مثال کے طور پر سمود ہوا سمود نے اپنی سرکشی اور شرارت کی وجہ سے جھرلایا نام سمود بلیا سب یوں ہے سمود بن عامر بن ارم بن سام دن نور یہ سمود کا سلسلہ نصب ہے سمود بن عامر بن ارم بن شام بنو یہ قوم سمود حجاز اور شام کے علاقے وادی خوراک سے وادی ہجر تک آبادی تھی وادی خوراک سے وادی ہجر تک اور تبوک بھی اسی مقام پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے جہاد کرنے کے لیے تبوک میں تشریف لے گئے تھے یہ جگہ مدینہ یہ وادیہ حجر راستے میں پڑتی ہے راستے, راستے میں پڑتی ہے راستے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حجر سے گزر ہوا تو فرمایا لوگوں اس وادی سے جلدی جلدی گزر جاؤ کوئی شخص یہاں سے اور جن لوگوں نے کسی دوسری جگہ سے پانی لے کر آٹا وغیرہ گونڈا تھا آپ نے وہ آٹا بھی ضائع کروا دیا آپ نے حکم دیا کہ اس وادی سے آج بھی کے ساتھ ہوئے نکل جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا بپہر نازل ہو جائے جو قوم قومی پر نازل ہوا تھا شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وادی خورا اور وادی خجر کے درمیان قوم سمود کے سترہ سو قصبے تھے گاؤں تھے اور بڑے بڑے شہر آباد تھے اللہ سلب العزت نے اس قومی سمود کو تعمیر میں کمال آتا کیا تھا یہ پتھروں کو تراش کر نہایت اعلی قسم کے مجسمے بناتے تھے ان کے بنائے ہوئے نمونے آج بھی اگر انسان دیکھ لے تو حیران رہ جائے پہاڑوں کے اندر مکانات بنا لیتے تھے اللہ حب نے اس کا ذکر سورہ آراف اور سورہ شعرا میں کیا ہے وطن ہے تو انہیں بھی نوی جیتا اور پھر مکانوں پر ایسے पर ऐसे نگار بناتے تھے کہ دیکھ کر اپن رنگ رہ جاتی تھی سمون نے اپنی سرکشی کے بنا پر اللہ اس کے رسول کو جایا اللہ کی بات رسول اللہ رسول کی بات نمانی اذن لهم کہا ان کو اللہ ر حضرت صالح, صالح علیہ السلام کو بنا کر بھیج تو پس کہا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسوخ لا لا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کو یہاں پر ناقت لا اللہ لا وسخیہ اس کے شروع میں دو لفظ محبوس ہے عبادت یوں ہے دعو, دعو, دعو چھوڑ دو چھوڑ دو ٹھیک ہے تو دعو نہ ہی برو نہ ہی وہ شکریہ اور دو اللہ کی اونٹنی کو اور اس کے پانی پینے کو یعنی ان کے ساتھ چھچاڑ نہ کرنا تعرض نہ کرنا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا یہاں پر نا اللہ اللہ کی امتنی جیسے ارض اللہ اللہ کی زمین بیت اللہ اللہ کا گھر یہ جو ہے یہ نسبت اللہ کے طرف شرافت کے لئے شرافت کے لئے ہے عزت کے لئے ہے اللہ کی اونٹنی اونٹنیاں تو ساری کے ساری اللہ ہی کی ہے مگر یہ جو اونٹنی ہے ناقت اللہ علیہ یہ شراکت کی وجہ سے اس کی اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے تو وہ جو اونٹنی تھی وہ عام طریقے سے پیدا نہیں ہوئی تھی وہ اللہ رب العزت نے معجزے کے طور پر پتھر سے پیدا کروا دی تھی علیہ السلام کی قوم ہمیشہ آپ کو جھٹلاتی رہی شرک کفر عیاشی میں مبتلا قوم کو آپ اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے رہے مگر وہ قوم تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوئی وہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں رسول تسلیم نہیں کرتے کیونکہ آپ ہم ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹانا چاہتے ہیں حضرت علیہ علیہ السلام دلائل لے کر سمجھاتے کہ جن معبود کی تم پرستش کرتے ہو عبادت کرتے ہو ان کے سامنا سجدہ ریز ہوتے ہو چڑھاوے چڑھاتے ہو ان کی عزت کرتے ہو تعظیم کرتے ہو یہ تمہیں تباہی اور بربادی کے طرف لے کے جائیں گے تو یہ کس دبست سمود ہوئی یہ جھٹلاتے رہے جھٹلاتے رہے اور سمود کا سالانہ میلہ قریب, قریب تھا وہاں سب لوگ جمع ہوتے تھے اور بڑے بڑے معبود بھی لائے جاتے تھے تو قوم نے حضرت علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے میلے میں شریک ہو جائیں آپ بھی اپنے رب سے اپنی خواہش کے مطابق دعا کریں ہم بھی اپنے معبودوں کے پاس اپنی خواہش کے مطابق مانگیں گے وہاں پتہ چل جائے گا کہ آپ سچے ہیں یا ہمارے یہ معبود حضرت صالح علیہ السلام نے یہ موقع غریمت جانا اور اس دعوت کو قبول کر لیا میلے میں شریک ہو گئے قوم نے دعا مانگی شرکیہ طریقے سے بتوں کے سامنے آہوزاری کی اپنی ضرورات اپنی ضروریات کو مانگا لیکن ان کی خواہشات پوری نہ ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ صالح علیہ السلام سے کوئی ایسا مطالبہ کرنا چاہیے جو پورا نہ ہو سکے تو یہ کہنے لگے قوم والے کہ اے صالح علیہ السلام اگر آپ سچے ہیں تو اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ اس پتھر کے ٹیلے سے ٹیلے جتنی بڑی اونٹنی نکالے جس کے در کوئی آیا نہ ہو اس کی پیشانی سیاہ ہو اور وہ ہمارے سامنے بچہ جنے ہم آپ کو مان لیں گے تو حضرت علیہ نے یہ چینچ قبول کیا اور اپنے, پر... اپنے پیروکاروں کو لے کر نکلے پہلے نماز پڑھی اور اس کے بعد نہایت آج اور گیریا زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پیروکار آمین کہتے رہے اور باقی لوگ ہزاروں کی تعداد میں گھیرا باندھے کھڑے تھے اور دعا کی قبولیت کے منتظر تھے دیکھتے ہی دیکھتے صلی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو پتھر پر کی کیفیت پاری ہو گئی تو وہ پتھر ہٹا اور اس میں سے مطابق چرنے لگے اور اس کے بعد بچہ جنے یہ سارے کے سارے مطالبے پورے ہوئے وہ یہ موجودہ دیکھ کر تقریباً چھ ہزار آدمی ایمان لے آئے اور باقی لوگوں نے جادو کہہ کر رد کر دیا یہ اونٹنی غیر معمولی طور پر پیدا ہوئی تھی اس سے بڑی دہشت آتی تھی اور جانور اس سے ڈرتے تھے جہاں یہ اونٹنی چرتی وہاں کوئی دوسرا جانور نہ جاتا اور جہاں یہ پانی پیتی وہاں پر کوئی دوسرا جانور نہیں جا سکتا تھا حضرت ابو شار رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں وادی ہجر کے اس مقام پر گیا جہاں حضرت صارح علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھا کرتی تھی میں نے اس جگہ کی اپنے ہاتھ سے پیمائش کی تو وہ جگہ نبے فٹ نکلی اس سے زیادہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اونٹنی کتنی بڑی نوے فٹ خبر میں موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ پانی پینے کی باری مقرر کر لو ایک دن یہ اونٹنی اس کوئے پر پانی پیے گی کوئی دوسرا جانور یا شخص کنویں کے قریب نہیں آئے گا اور دوسرے دن باقی لوگ اور ان کے جانور پانی استعمال کر سکیں گے باری مقرر ہو گئی فریقین رضامند ہو گئے مگر قوم کے کچھ لوگ اس معاہدے پر قائم نہ رہے اور اس سمود میں ساتھ تعلقات تھے یہ عورت بڑی دولت مند تھی تو لوگوں نے ان دونوں کو اس بات پر آبادہ کرنا چاہا کہ گناہ کی زندگی گزارنے کے بجائے آپس میں نکاح کر لیں تو اس عورت کے بہت سے جانور تھے جو حضرت صلی علیہ السلام کیونٹنی سے پریشان رہتے تھے تو اس عورت نے نکاح کے لیے یہ شرط مقرر کی اگر اس اونٹنی کو قتل کر دو تو وہ نکاح کر لے گی تو یہ کردار اس نے اس شرط کو قبول کر لیا تو یہ قدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قدار اونچے خاندان کا آدمی تھا اس کے بہت سے دوست تھے جس کی وجہ سے یہ بڑا طاقتور سمجھا جاتا تھا بھی بہت بڑا عالم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال مکے کے ابو زما سے دی تو یہ بہت بڑا سادی تھا قدار تو ان کا شہر نوڈے قسم کے آدمی تھے جن کا کام ہی فتنہ و پساد برپا کرنا تھا زمین میں وَلَا اور یہ لوگ صلح کے بالکل قائل نہ تھے تو اس عورت کی فرمائش پر میں لوگوں نے یہ طے کیا کہ اونٹنی کی گزرگاہ پر چھپ کر بیٹھ جائے اور جو ہی ادھر سے گزرے اس پر اچانک حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالیں تو ایسا ہی ہوا وہ لوگ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے جب وہاں سے گزری تو انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی وہ اونٹنی گر گئی پھر سب نے مل کر تلواروں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اونٹنی کا گوشت تقسیم کیا اس کامیابی پر حضرت صرح السلام کے دشمن بہت خوش ہوئے کہ ہمیں اس اونٹنی سے نجات مل گئی تو اونٹنی تو حالات ہو گئی مگر قوم کو اس کی ہلاکت کی وجہ سے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا جس طرح وہ اونٹنی ایک دن میں سارا پانی پی جاتی تھی اسی طرح وہ دودھ بھی بہت زیادہ دیتی تھی تو وہ لوگ دودھ سے بھی محروم ہو گئے اللہ حافظ مسنط احمد کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں اپنے منہ سے نشانیاں نہ طلب کرو معززہ طلب مت کرو معجز طلب مت کرو دیکھو قوم ثبوت نے اپنے منہ سے نشانی طلب کی معجزہ طلب کیا پھر اس کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ ایک بھی زندہ نہ بچا پھر اس قوم میں سے تو جب قوم پر آزاد نازل ہوا تو اس وقت قوم کا ایک آدمی حرم شریف میں تھا جس کو ابو رغال ابو رغال کہتے تھے رغال علی سزا سے بچ گیا یہ مکہ میں تھا حرم میں تھا تو یہ جب حرم سے نکل کر تائد کی طرف روانہ ہوا تو اس پر بھی وہی عذاب نازل ہوا جو قوم سمود پر نازل ہوا تھا تو اس کی قبر کا نشان وہاں موجود تھا لوگ اس پر پتھر مارتے تھے حضور علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا فرمایا معلوم ہے کہ لوگ یہاں پتھر کیوں مارتے ہیں صحابہ نے عرض کیا حضور اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ ابوریغال کی قبر ہے یہ قوم سمود کا آزمی تھا جب تک حرم میں موجود رہا عذاب سے محفوظ رہا مگر جب وہاں سے نکلا تو اس کو بھی عذاب نے پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس شخص کے پاس سونے کی چھڑی تھی جب اس کی قبر اخاڑی گئی تو لاش تو گل سڑ کر ختم ہو گئی تھی مگر سونے کی چھڑی وہاں موجود تھی مسرت احمد کی روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عالی میں تجھے بتاؤں کہ پہلی امت کا ایک بد آدمی تھا جسے احمر سمود یعنی قوم سمود کا سرخ رنگ والا آدمی کہتے تھے اس حضرت صالح علیہ السلام کی ہلاک کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی ہلاک ہوا اور قوم کو بھی عذاب میں مبتلا وسلم نے فرمایا جس طرح قوم سمود کا یہ بد بخش آدمی تھا اسی طرح اس امت سے بھی ایک بد بخت آدمی ہوگا جو تیرے سر پر تلوار چلا کر تیری دھاری کو رنگین کر دے گا اور اس وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے بعد لوگ مشکلات کے شکار ہو جائیں گے اور وہ شخص عبد الرحمن بن بلحم خارجی تھا خارجی تھا اس نے ختامہ نامی عورت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا یہ شخص خارج عورت کے عشق میں مبتلا تھا اور اس کی فرمائش پر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی پر حملہ کیا تو حضرت علی رنو کی شہادت کے بعد خلافت کڑا ہوا مگر اللہ کا نبی تو انہوں پہلے سمجھا جائے. پانی پینے کو چیڑنا نبی کی بات کو جٹ اس کا نتیجہ یہ ہوا ربهم دماغ پس ان کے رب نے ان پر ان کے گناہ کی وجہ سے معاملہ الٹ دیا فسا ہوا ہا اور سزا میں سب کو برابر کر دیا ایک کس سے سب کے سب ملیا میٹ ہو گئے ایک دی کافر زندہ نہ بچا ایک منٹ जी जरा लैपटॉप की बैटरी लो मरी मैं चार्जर पर लगा दूँ जी حضرت صلی علیہ السلام کی قوم شرارتوں میں حد سے بڑھ گئی تو فرشتوں نے ان لوگوں کو سزا دی کسی کو مار دیا کسی کا سر توڑ دیا کسی کی ٹانگ توڑ دی تو یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اونٹنی کو تو ٹھکانے لگا دیا ہے اب حضرت علیہ رات کو مسجد میں عبادت کر رہے تھے جبراہیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ کپار قتل کے لیے آ رہے ہیں آپ گھر چلے جائیں اور گھر کا دروازہ بند کر لیں آپ کے ساتھی بھی آپ کے ہمراہ تھے آداد ان کی کم تھی تاہم جب گو نے حملہ کرنا چاہا تو حضرت صالح علیہ السلام کے پیروکار بھی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے لڑائی سے تو بج بچاؤ ہو گیا تاہم سے یہ ہوا کہ صالح علیہ السلام یہاں سے نکل جائے اس فیصلے کے مطابق آپ شہر سے چلے گئے اللہ کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم پر آزاد اس وقت آتا ہے جب نبی ان سے الگ ہوتا ہے مکہ والوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا نبی علیہ سلاحت و ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو صرف ڈیڑھ سال کے عرصے میں مکہ والوں کو جنگ بدر کی صورت میں سزا مل گئی قوم سمود کو بھی اسی طرح سزا ملی جب صالح علیہ السلام ان سے الگ ہوئے تو خدا کی پکڑ آ گئی. ایسا زلزلہ آیا کہ ان کے بڑے بڑے شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے اور ایسی چیخ آئی کہ ایک بھی زندہ نہ بچا سب برابر ہو گئے یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے اپنے نفس کو ذلیل کیا کوفر شرک سے آلودہ کیا۔ فَدْخَابَ عَنْ دَسَا ہا یہ مثال اللہ نے بیان کی اللہ نے قوم ثمود کی مثال بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی اتنی سخت سزا دینے کے بعد وہ لا یَقَا اس کے نتائج کی پرواہ نہیں کرتا دنیا کے بادشاہ کسی کو سزا دے کر ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے لوگ مخالفت میں نہ اٹھ کھڑے ہوں مگر اللہ رب العزت کی ذات خود مختار ہے ہر چیز پر اس کا قبضہ و قدرت ہے وہ فیصلہ کرنے کے بعد اس کے انجام سے خائف نہیں ہوتا ڈرتا نہیں بلائے خاک و اس کے نتائج کی پرواہ نہیں کرتا بات سمجھ نہیں آ گئی ابھی تب کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو یہ عورت کا نام آنیزہ تھا انیزا نامین اور اس سے اس کے تعلقات آنیز عین نون یا ہا آنیزہ نہیں آنیزا نون کے ساتھ ٹھیک ہے اور بھی بات ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ